پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا کہا اے میرے بیٹے میں نخاب دیکھا میں تجھے ضبح کرتا ہوں اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے خدا نہیں چاہتا تو قرب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے